بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لولی بچ الفلامی ایل روم مغلوب ہو گئے فی ادن سے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ہم قریب غالب آ جائیں گے فیبسنی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 فن یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں اولمت ملک سم عب نو مل شکتی اجنی وسیم مین سی بل پیم کفیو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 كانوا اشد منهم قوه واساروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ری مس دن قیامت برپا ہوگی گناگار نا امید ہو جائیں گے وَلَمْ کل لَهُمْ کیا شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ يحبرون تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے وہ من الذين كفروا ولقاء في اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے صبح اللہ تم سون وہینس بہو تو جب شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو الحمد للشی وحین تم اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو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 وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اسی کی میں سے ہے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 ملک ن شرک ر تم سو امسی سو چھ پھون کخی فی کم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 اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی دلتین مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ رکھے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ فطرت اللہ فطر الناس عليها لا لکھ پینکس ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ چلتے رہو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 ام قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا بما كانوا به کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے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 انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا ہو کر رہ جاتی ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رسک فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے بے شک اس میں امام لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جل مفل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 وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو سوت تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں اور جو تم زکاة دیتے ہو اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجی بے برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں اللہ الذي ذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ہل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئی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 تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلا دے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا وَمِنْ پی پکمتی والی تجری الفلکوبی امری والی والا القم تشکو اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ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 تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو ہوتی مسلم اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہیں لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی فرما بردار ہے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 اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتداء میں کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت انعائیت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب علم ہے صاحب قدرت ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ